فام ازمن کزب اللہ و کسدب اب صد کہ اس سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹ کہے اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کزب اب یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجیے گا وہ بعد میں بتاؤں گا وہ کزد اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوم جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے تردید کر رہا ہے اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس ارد کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئی ہے اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دی تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے صدق آ جائے سچائی آ جائے اس کو جھٹلا لے الصفی جہنم مس اللہ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے کا کا اب اس کے برقس دیکھیے ولدی جہاں بھی سد کے یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں وہ راسٹ باز ہے خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے اور پھر یہ کہ جو راستی جو, را جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً کو بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ ون جا بد سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے اور وہ صد سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے جاب سب الاحب المتقن یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہے لہم عائشا رب ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا فراہم کر دیا جائے گا ضالق جزاحسن یہی ہے کا نیک و کاروں کا بدلہ بے احسن الزی کان تاکہ اللہ تعالی ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنا بر بنا کبھی بچ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا سنور نہیں ہونے پاتا باقی تو ہر شخص سے ہی خطا ہو سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا نامائے اعمال سے دھو دے گا کوئی لزش ہے کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی ایسی شے ہے جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے ان کے کردار میں ہے اللہ اسے دور کر دے گا دھو دے گا وہ یجز اور جزار ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا ظاہر بات ہے ہر دیکو کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے دیکھی کے بھی درجات ہیں اونچے درجے کی نیکی اسے کم تر درجے کی نیکی اسے کم تر درجے کی دیکھی لیکن اللہ جب ان کی جدا کا معاملہ طے کرے گا مقام و مرتبہ تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے جو برے ہیں ان کو دھو دے گا پاک کر دے گا وزی جہاں سب کبھی لحم ما یا کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کی مدد کے لیے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی آپ اور اے مسلمان تم مطمئن رہو تمہاری حفاظت تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے بھائی قبر فون قبل اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی یہ آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا سورہ نام کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی اگر انتظار کرو اور تم پر جو بیتے گی ان کی فٹکار پڑے گی تم پر ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی انہوں نے کہا تو مجھے کس سے ڈراتے ہو بختوں ڈرنا تمہیں چاہیے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اسی طریقے سے کہا کہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بل نظیرہ مندون ہی ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنا رکھے وہ منہ ید اللہ فما الحمن ہاد اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وہ من یاد اللہ فما الََََََََََ مدین جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں علیہ ص اللہ عزیز انتقام تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا خلقت سماوات اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وہ کہیں گے اللہ نے کولا فرائے دو دن ہلکا شفا تو در رہی تو اے زبین سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے اگر اللہ نے میرے لیے کسی کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری کو دور کر دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوئی تکلیف کا میرے لیے کسی زرن کا تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے ہارے آ سکتے ہیں آرادہ بھی میں اور اگر اللہ تعالی نے میرے لیے رحمتوں کو کوئی فیصلہ کر لیا ہے حل ہن نہ رحمت ہی کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی رحمت کو روک لے شمی اللہ کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے الہ یا تبکل المتوکل اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے کویا قوم بلو الا مکانت قوم کہہ اے نبی اے قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو جو قوت جمع کرنی ہے کر لو انی عامل میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں فسا تعلم عنقری تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہے مئی آتی ہے عذاب و ہے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے بہلو علیہ عذاب المقیم اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو انضل کتاب علّہ سے بالحق اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن اجتدا فل نفس تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے وہ منظل فنایل والے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا ممان تو عالیہ اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے مشغول نہیں ہے آپ کے جو ہے ان کے, ان, آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا باس باسپرس نہیں ہوگی آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا اللہ یا توفل انفُسینہ موتہا ولتِ لمتمطفی میں نام کو استمپ نوٹ کر دیجئے قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے توفع یا توفع باب تفاول پورا پورا لے لینا قبض کر لینا قبضے میں لے لینا اللہ توفل الفُس اہینہ موتحا اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے و لط لمتمتما نام ہے جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لے نیند میں شعور چلا گیا جان موجود ہے موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی جسم یہاں ہے اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی تو گویا کہ توفی جو ہے ب تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ السلات وسلام باقی یہ گویا کہ کے اشتہار توفی نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا اور اصل شہر تو شعور ہی ہے انسان کے اگر ٹفظ اگر شعور ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے اس کے اندر وہ اللہ نے اس وقت اسے لے لیا ہے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے قبض کر لیا ہے تو گویا کہ یہ نفس جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے فیوم سے کلتی قذا الحل موت تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے میور سے رخرا اللہ حجرین جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے جب وہ جانتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے اور ایک مقد مین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان نفیزا لے کل آیا تلے قومی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے امتخم ان دونوں نے لائے شفا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیق گھر لیے اپنے لیے اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے کلا اول کانو لائے امل کو شعین ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے بھلا یا اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو کل لہ ہی شفات کہہ دیجئے شفات کل کی کل اللہ کے اختیار بھی. یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو بے رب ہے اللہ کی اجازت سے پھر یہ کہ اللہ شفات قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے کسی کے دوس نہیں ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے لہو ملک شباب آتے و آسمان اور زمین پادشاہی اسی کے لیے ہے سم بہلیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرح لوٹا دیے جاؤ گے بحض ذکر اللہ واحد معزت قروب الزین اللہ یوم جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ تو جو لوگ کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واضح میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو کوئی قصے کہانیاں ہو کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے کوئی نبی کی شان بیان کی جائے تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن یہ کہ وزد ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ تو ان لوگوں کے دل کو جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں وحزدا ذکر الدین امن دونیہ شرور اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تب بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں بناتے ہیں پُل مفاتر سما بات وس کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیب والشہادہ. تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے انتحم و بینک اختر فون تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ولافی زمین اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی وہ مسلح اور بھی ہوتین قیاما جو قیامت کے دن برے سے بچنے کے لیے نہ تو آپ کو معلوم ہے جان پڑھ بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ جانے کو تیار ہو جائے گا بادشاہ جنے گا وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے وہ دے دے گا قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دیکھ کر گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو, کو اختیار کیا گیا وبلا الحمد للہ مطلب یا کونو یا تصب اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے ایسے ہی دلا ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں ہوا ہے ہوا ہے آ جائے گا ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں حقیقی کچھ نہیں ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے میرے یہ بات باتیں ایسا ہی ہو جائے گا لیکن کچھ روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا پھر پوچھا جائے گا علیہ شاہ بل حق کالو بلا اور کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ سراب ہے یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یہ باقی ہے وہاں کا بہن ماں کالو اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے پیدا مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعنا ہمیں پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے سماضا قمول نہ ہونے متمنا جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں کالا ان نما تو والا علم تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر میری ذہانت فتحانت میری سمجھ میری کاریگری میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے میں نے اس کی فیکٹری لگا لی تو دیکھو میرے والے دیا یہ ساری میری سوج بوجھ ہے الائم بل ہی فتنت ال یہی مضمون بڑے وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں قانون کا یہی فلسفہ تھا اونچی تو ہوں الائم نندی یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے بل ہی تم نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے بلاکن اکثر لیکن ان کی اکثر نہیں رکھتی قبل کالح الم القبل پہلو نے بھی ایسی بات کہی تھی قارون کی طرف اشارہ ہو گیا پماں اگنا آنوں ماں کانوں یکس تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قانون کو اور اس کے محل کو دسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر فاساب ہوں سیا آت پھر پڑ گئی ان پر آ وہی چیزیں کی جو انہوں نے کمائی تھی اپنی برائیاں جو کمائی تھیں و لذین ضلع بن ہاؤلائے اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم و کفل اور, اور شرک کے روش اختیار کریں گے سید صیب ہوں سید تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی وما اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے ہرا نہیں سکیں گے نہیں کر سکیں گے اللہ کو اوللم یالم یف من جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے جس کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے بیک ان فیضایات قومی یومنون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں